من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون واختلا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تطلى عليه ثم يصر مستقبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب أظيم هذا هدى بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً سورہ دخان کے فوراً بادی جس ترتیب سے یہاں یہ آئی ہے مستقب میں یہی ترتیب نزولی بھی ہے اشاف فرمایا ہام تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے یعنی اس چیز کی نفی کی گئی ہے جو اہل مکہ کہتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس کتاب کو گڑھ لیتے ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کسی اور زبان میں آئے تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے یہ تو آپ کیونکہ آپ بھی عرب ہیں اور آپ یہاں بیان بھی عربی کرتے ہیں مثلاً اگر کسی کو کوئی جن پڑا ہوا ہو تو وہ ان پڑھ عورت انگریزی بولنا شروع کر دے تو فوراً اتوار آ جاتا آدمی کو بھائی اس نے تو کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا انگریزی بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی جن اس کو جو ہے وہ چمٹا ہوا ہے یا اردو بولنا شروع کر دے ہو پنجابی کبھی زندگی میں اس نے اردو کا منہ نہ دیکھا ہو یا اردو ہو تو پنجابی بولنا شروع کر دے پشتو کر دے جن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ چونکہ قرآن بھی ہیں ہم تب مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ عجمی قرآن آئے کسی اور زبان میں آپ پڑھیں تو ہم مان آئیں گے کہ اللہ کی طرف سے اپنی زبان میں آپ پڑھتے ہیں ساری رات بیٹھے جملے جوڑتے رہتے ہیں آپ تیاری کرتے رہتے ہیں صبح کر ہمیں سنا دیتے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر ہم اسے عجمی قرآن نازل کرتے ولاؤ نزلہ قرآن اللہ تعال خد سے لتایا تو پھر یہ کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جیسے لوگ شکوا کرتے ہیں مولوی صاحب آپ انگریزی بولتے ہیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے اس وقت تم یہ کہتے کہ جی آپ اجمی زبان بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں لگتی ہدایت ہمیں کیا آئے گی خاک لہٰذا آپ وہ مثالیں دیں جو ہمارے معاشرے کی ہیں اس وقت تم یہ کہتے آج امی ہوں عربی یعنی ہم تو ہیں عربی اور ہمارے لیے کلام آئے اجمی کتنی متضاد بات ہے کلام تو وہ آنا چاہیے جو ہماری سمجھ میں آئے تو اس لحاظ سے اس کی نفی کی گئی کہ ہے تو یہ بلاشبہ عربی اور عربی بھی مبین یعنی وہ عربی جو شک نہیں چھوٹی بڑی فصیح عربی میں آیا ہے لیکن ہے یہ تنزیل من العزیز الحکیم وہ حکمت والے اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خود نہیں کہا پہلی نفی اس چیز کی گئی ان نفی سے آسمانوں میں اور زمین میں لا آیات یہ جو لان ہے اس کے ساتھ یہ لام اصل میں اس کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے اتنی آیات ہیں جو ان کاؤنٹیبل ہیں تم جن نہیں سکتے بنتا اردو نئے مطالعہ لا بے شمار جسے کہتے ہیں اردو میں یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں مگر کس کے لیے جو ماننے والے ہوں ایمان والے ہوں اگر کہیں انسان جاتا ہے اسے دو چار نشانیاں بتا دی جائیں کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ گے فلاں پول آئے گا کراس کرو گے پہلا ٹرن لینا ہے تم نے دائیں اس کے بعد فلاں ہوٹل آئے گا ملے باری کی دکان آئے گی اس کے ساتھ اگلا گھر میرا ہے یہ نشانیاں پہنچنے کی اب اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو ظاہر وہ نشانیاں دیکھتا چلا جائے ذہن میں بٹھا لے اور پہنچ جائے یہ جو اللہ نے آیات اپنی بکھیری ہے ہم بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے کسی شہزادے کو کوئی اغوا کر کے لے گیا اور اس کے پاس اس نے کہیں سے سرسوں کے دانے لے لی اور رستے میں وہ چوری چوری بکھیرتا چلا گیا اور کوئی اسے چیز کرتا پیچھے پیچھے ان دانوں کو دیکھتا وہ پہنچ گیا وہاں پر یہ دانے ہیں اللہ نے بکھیرے ہوئے زمین و آسمان میں کھول آپ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ ساری اس کی نشانیاں ہیں اگر کوئی پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے وہی خالے کو خود تمہاری اپنی تخلیق کے اندر اس کی اتنی نشانیاں ہیں انسان خود اتنی بڑی کائنات ہے کہ اتنی بڑی آج تک دریافت نہیں ہو سکے انسان خلا میں گیا ہے کائنات میں بڑے بڑے اس نے جو ہے وہ دریافت کی ہیں لیکن خود انسان کا اپنا جو سسٹم ہے اس کو نہیں پہچانا آج تک نیند کا کوئی توڑ ان کے ہاں نہیں آیا کہ نیند سے انسان کو دو چار گھنٹے آگے پیچھے تو کر لیتے ہیں لیکن نیند سے خلاسی ہو جائے نیند سے جان چھوٹ جائے یا نہ, نہ یہاں چھوٹی ہے اس زمین پر نہ یہاں کی گریوٹی سے نکل کر خلا میں جا کر وہاں بھی سائنسدانوں کو سونا پڑتا ہے وہاں بھی ان کی جان نیند سے نہیں چھوٹی بھوک سے نہیں چھوٹی بالوں کے بڑھنے سے نہیں چھوٹی خود انسان کا اپنا جو سسٹم ہے انسان کے اندر دا. یہ خود ایک کائنات ہے اور اللہ نے طرف اشارہ کر دیا آسمان کے بارے میں فرمایا وہ سما بنائی آسمان کو ہم نے بنایا ایک ہاتھ سے اب ذرا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے اور انسان کو فرمایا ابلیس کو یہ کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے مامن آنتا سجدہ لا خلق تو بے ادئی تجھے کس چیز نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے دو ہاتھوں سے بنایا یہ یعنی نہیں اللہ کی خاص کنسنٹریشن ہے خاص محبت ہے انسان کے بنانے کے ساتھ اس لیے کہ باقی جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اصل میں انسان کو بنانے کا سامان تھا اس کی رہائش کا بندوبست تھا اصل مقصود کائنات نہیں ہے اصل مقصود انسان تھا وہ آگے اشارہ آئے گا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا اصل میں تم تھے دھلا اس بار ساری کا نام تمہارے لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہیں فائدے پہنچانے کے لیے ٹھیک لہذا اللہ نے اس کو اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر جہاں کوشیدہ ہے تو تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں وہ بسا یا بس ہوتا ہے کسی چیز کو براڈ کاسٹ کرنا پھیلانا اس سے آپ نے اگر عربی اخبار دیکھا ہو یا کبھی ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو کنوات ہوتے ان کے اس میں ہوتا ہے بس بے عرصے پھیلانا براڈ کرنا تو یہ ہے جو اللہ نے مخلوقات چوپائے چلنے والے حرکت کرنے والے پھیلائے ہیں زمین میں آیات اللہ قومی یو ان کے اندر بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں وقت علافی لیل لونا ہار رات اور دن کے اولٹ پھیر میں یہ مسلسل آتے ہیں پہ در پہ پھر ایک خاص مدت تک راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں پھر برابر ہو جاتے ہیں پھر ایک خاص مدت تک دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں پھر ایک دن برابر ہو جاتے ہیں تو ان کا مسلسل پہ در پہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آنا وہ ما انضر اللہ منسا مر رز کن فاہیا بل آر باد موت اور آلہ آسمان سے جو رزق اتارتا ہے اس کے یعنی بارش یہاں مراد ہے اور اس سے پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں وہ تفریح اور ہواؤں کی ڈرینیج میں ہواؤں کے چلنے میں آپ دیکھیں غبارے کے اندر بھی ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے کبھی سفید غبارہ ہو جس کے اندر نظر بھی آ سکتا ہو اس میں ہوا بھر کر آپ اس کے اندر ایک بال پھینک دیں بال سے مراد یہ جو سر کا بال ہے یہ کرکٹ کی بال نہیں یا کوئی دھاگا پھینک دیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جگہ پر گر پڑے گا ہوا اس کے اندر بھری ہوئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس غبارے کے اندر آندھیاں چلنا شروع ہو جائیں کبھی وہ ہوا ٹھنڈی ہو جائے کبھی وہ ہوا ہو گرم ہو جائے کبھی بارش لے آئے کبھی بارش کو اڑا کر لے جائے یعنی کائنات میں اللہ نے ہوا بھری ہے یہ ہوا تمہارے لیے لحاف کا کام کرتی ہے آسمان سے جو وہ شہابیے گرتے ہیں دن رات ان سے تمہیں بچاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اس غبارے کی طرح نہیں بھری ان کے ساکت ہے بلکہ وہ چلتی ہے کبھی ٹھنڈی چلتی ہے کبھی گرم چلتی ہے کبھی آہستہ چلتی ہے کبھی تیز چلتی ہے کبھی رک بھی جاتی ہے کبھی بارش لے کر آتی ہے کبھی بارش کو لے جاتی ہے کتنے کتنے کام کرتی ہے کبھی سیدھی چلتی ہے کبھی پھرتی ہوئی آتی ہے سائیکلون کی طرح تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ایک حکیم ذات نہیں یہ نظام اس لیے کہ اس ہوا کے چلنے میں موسموں کا بڑا دخل ہے اس ہوا کو اٹھانا ایک خاص موسم پیدا کر کے گرم کر کے اسے اٹھانا اس کی جگہ لینے کے لیے دوسری ہوا کا وہاں آنا اب یہ ایک بہانہ بن گیا وہ جب آ رہی ہے تو ساتھ بادل بھی لے کر آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہاؤ کے چلنے میں بھی اللہ کی نشانی نشانیاں آیات القومی یا کلون ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سینس رکھتے جن کے اندر وہ ڈاٹا پروسیسنگ فیسیلٹی ہو دو اور دو کو جوڑ کر چار کر سکتے ہو ان کے لیے نشانیاں ہیں باقی جس کے لیے نہیں ہے جو سوچنے سمجھنے والا نہیں ہے اس کے لیے ہوا نہ چلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ سانس بھی نہ لیں یہ تو دھکے سے ان کے اندر چلی جاتی ہے آکسیجن جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے بیچارے کی تو مسجد میں آئیں گے ساری کھڑکیاں بند کر دیں نہ ہوا نہ گسے اتنا فرار ان کا یہ تو اکسیجن بس اللہ نے لکھ دیا ان کے مقدر میں تو مل رہی ہے ورنہ ان کا بس ہے نہ تو سانس بھی نہ لے تازی ہوا تھی یہ وہ لوگ ہیں لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھنے والے سوچنے والے ان کے لیے ان چیزوں میں ہر ہر چیز میں ایک نشانی ہے چلتا بلحا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی آیات ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک سچ حدیس امباد اللہ آیا تو پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے یعنی جو اللہ کی آیات سے جس کو شفا نہ ملے یہاں سے ہدایت نہ پائے من از اللہ اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ نے گمراہ قرار دے دیا جو اللہ کے قابضوں میں گمراہ ہو گیا اسے اب ہدایت کون دے گا قرآن تو آیا تھا ہدایت دینے کے لیے جو قرآن سے گمراہ ہو گیا قرآن اس پر ریشن کر گیا اب اتنی ہائی پروٹینسٹی کی یہ دوائی ہے کہ قرآن حکیم اتنے اتنے پرانے مرضوں کا یہ شافی علاج ہے اگر اس سے کسی کو بجائے ہدایت کی گمراہی مل گئی ہے لیک یہ بے ہیر یہ دل و بے کثیر تو اب آپ بتائیں اتنی ہائی پوٹینسی لینے کے بعد اور کوئی دوائی باقی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ مالا مالا یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے بٹک گئے اس کے بعد پھر انہیں کوئی فلسفی سہارا نہیں دے سکتا کوئی کتاب چاہے وہ نفسیات کی ہو چاہے وہ کسی اور موضوع کی ہو بڑے سے بڑے استاد کے پاس چلے جائیں گمراہی تو بڑھ سکتی ہے ہدایت نہیں مل سکتی اس لیے کہ یہاں سے وہ فیل ہو گئی وی الفاق نسیم <نَثِن> ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناگار کے لیے یسم و اللَّهِ اللہ ہے سنتا ہے اللہ کی آیات اس پر پڑی جاتی ہیں ثُمَّ یو سر و مستقبر کا پھر وہ تکبر سے اصرار ہی کرتا چلا جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں یہ ایک تو رہش یہ ہے کہ ٹھیک ہے معلوم نہیں تھا جب سامنے آ بات تو مان مانتی لیکن یہ جو سننے کے بعد بھی سر و اصرار کر رہا ہے مستقبل تکبر کے ساتھ میری انا میں نے نہ مانا تو گڑبڑ ہو جائے گی مان لیا تو میری انا چلی جائے گی اصرار کر رہا ہے تکبر کے ساتھ کا لم یس گویا کہ اس نے سنائے تو ادشر ہو بیاداد تو تے بشارت دے دو دردناک آزاد آج مم آیا صحیح اور اگر ہماری آیات میں سے اسے کچھ معلوم ہو جائے اتفاظ ہا ہو جو بنا لیتا نتیجے بنا تک دیکھیں جی یہ بات بھی آئی ہے قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے آیات کو ٹٹھا بنا لینا یہ ہے عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا میں ورا جہنم ان کے پیچھے ہے جہنم لگی ہوئی یا ان کے آگے ہے جہنم ورا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو نظروں سے اوجل ہو چاہے وہ آگے کی سمت ہو چاہے وہ پیچھے کی سمت ہو اگر یہ مانے لیے جائیں کہ ان کے آگے جہنم ہے اس لیے کہ ہماری زندگی کا رخ تو اگلی طرف ہے ہم نے پیچھے تو نہیں اب جانا جس طرح آئے ہیں اب آگے جانے کے پروسیس میں سے گزرنا ہے جس طرح دودھ کو آپ نے دہی بنا لیا تو آپ دہی کا مکھن آپ بنا سکتے ہیں دودھ نہیں بنا سکتے لسی بنا سکتے آپ پھر مکھن بن گیا اس کا آپ گھی بنا سکتے ہیں دہی نہیں بنا سکتے وہ آگے کی سمت ایک پروسیس ہے اس لحاظ سے اگر ترجمہ یہ ہو کہ ان کے آگے جہنم ہے تو ایک خاص تصور کر لیجیے دوڑتے چلے جا رہے نے معلوم نہیں کہ یہ کہاں جا کر گریں گے ایک کیسے گڑے میں جس کے اندر آگ دہ رہی اور اگر ترجمہ وہ ہو کہ ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے تو یہ کہ یہ آگے جا رہے ہیں اور آگے اچانک ایک بند گلی آ جائے گی اور پیچھے جہنم وہ انہیں پکڑ لے گی دبوچ لے گی اور کوئی رائے میں نہیں انسان کہاں جائے گا آخر مرنا ہی ہے نا اس نے یہ ہے گرفتاری انسان یہ ہے بند گلی زندگی کی س... یہ بند گلی ہے لہذا ان کے پیچھے جہنم ہے یا ان کے آگے جہنم ہے جس کی طرف یہ پیش قدمی کر رہے ہیں والا یو نما کا سگوشیا اس سے نہ چھوڑائے گی ان کو وہ چیز جو انہوں نے کمائی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو اللہ کی آیات کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں اس جانم سے ان کو نہ تو ان کا مرتبہ چھڑا سکے گا نہ ان کا قبیلہ چھڑا سکے گا ولا مکتا خزمند اور نہ وہ چھڑا سکیں گے ان کو جن کو انہوں نے اللہ, پا, اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنا دیا کا ساز بنا دیے یعنی آخرت کے بارے میں جو یہ تصور ہے کہ کوئی خاص ہستی کوئی خاص صاحب کوئی خاص مرشد کوئی خاص دیوی دیوتا ہمیں وہاں سے چھڑا لے جائے گا دنیا میں ہم جو چاہے کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا اپنا بھی اور حضرت آزم علیہ السلام کے گناہ کا بھی اور تمام نو انسانیت کے گناہ کا لازا اب تم تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں جو مرضی یا کھاؤ خنزیر کھاؤ سانپ کھاؤ چوہے کھاؤ اب تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں یہ ایک کے اندر ہے باقی یہودیوں کے اندر ان کی شریعت موجود خنجیر ان کے حرام ہے شراب ان کے حرام ہے عیسائیوں کے اندر جو بھی چیز آگے چڑھ جائے کھا جاؤ کوئی شریعت نہیں ہے. یہ جو ان کا پاپ پوپ پال تھا اس نے اسے سینٹ پال اس نے ساکت کر دیے ان کی طلیت. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمے تھے وہاں سے کوئی چھڑا لے جائے گا بس تمہیں تو سلی دی ہے انہوں نے کہ بھائی دنیا میں گھبرا کر گنا نہ کیا کرو نہ گبراہو گنا گارو نہ گھبراؤ گنا کر یہ لوگ کوئی ان کے کام نہیں آئے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کو اس کا نصب آگے نہیں بڑھا سکے گا یعنی قیام کے دن عمل ثابت ہو گیا جہنمی اسے اس کا نصب ہو چاہے کسی سید خاندان سے ہو چاہے وہ کسی چودھری کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی پیر پگاڑے کا بیٹا ہو اللہ یہ نہیں کہہ گا ٹھیک ہے اس کو اتنے نمبر صفائی کے دے دو اور آگے بھیج دو کوٹا سسٹم کے تحت اس کا پیروں کا کوٹا اتنا ہے اس کو اس میں جگہ مل جائے کہ نہیں جسے جس کا نصب گرا کا عمل گراتے گا اسے نصب نہیں بڑھائے گا والم عذاب نظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہاضا خدا جو لوگ اس سے ہدایت لینا چاہیں ان کے لیے تو یہ ہے ہدایت و نظیم ہے کفروبی آئے آتے اور جو اللہ کی آیات سے کفر کر دیں ان کا انکار کر دیں لاہم آزاد رزن علی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ اللہ سخر مل بہر وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا سمندر کو لیتاجری فل کو پھی ہے تاکہ اس میں کشتی یا جہاز چلے اس کے حکم کے ساتھ بحر مردار ہے اس کے اندر کشتی نہیں چل سکتی اتنا بھاری پانی ہے بعض جھیلیں یہ نشانیاں ہیں اللہ کی اسی لیے اللہ کہتا سیر و فی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں نہ ہو سیرو فی الحال جاؤ پھرو کرایہ خرچ کرو ویسے بھی تو یورپ میں ایاشی کرنے جاتے ہو ذرا عبرت کی نگاہ لے کر جاؤ ایسی جھیلیں ہیں کہ اگر آپ اس میں چھلانگ لگا دیں تو پانی میں آپ ڈوبیں گے نہیں ایسے اوپر گریں گے جیسے ریت پر آپ گریں اس کے اندر اتنا سالٹ ہے اور وہ پانی اتنا بھاری ہے کہ مچھلی مر جاتی تو اگر اللہ سارے سمندروں کو ایسا ہی بنا دیتا تو کوئی اس کے خلاف کیس دائر کر سکتا تھا کہاں کشتیاں چلتی اس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تمہاری کشتیاں اس میں چلیں والے تب تک وہ مین پب نہیں اور تاکہ تم اس میں اپنا فضل ڈھونڈو جس طرح اس زمین پر نو حصے سمندر ہیں ایک حصہ خشکی ہے اسی طرح مادنیات بھی سمندر کے اندر جو ہے وہ نو حصے اور ایک حصہ خشکی پر ہے ہر قسم کی مادنیات ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں نکالنے کے لیکن یورپ کے پاس ہے وہ نکال رہے ہیں بس برطانیہ کا بہترین جو پیٹرول ہے وہ سمندر سے حاصل ہوتا ہے ان کے بھی ہاں آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تو اس سمنگر کے اندر اللہ نے اور بھی خزانے رکھے ہوئے والا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو ساخار الحمد ما فماوت و ما فل اور مسخر کر دیا ہے کان میں لگا دیا ہے خدمت میں لگا دیا ہے تمہاری جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین یہ ہے انسان ہے بجے کائنات اس کے لیے اللہ نے کائنات کی حکیت بنائی ہے جمیان مینو یہ سارے کے سارے مسخر کیے ہیں اس نے تمہارے لیے اپنی طرف سے ایک تو ہے حکومت آپ کے لیے پانی کا بندوبست کرتی ہے سڑکیں بناتی ہے بجلی لے کر آتی ہے لیکن وہ کس طرح آپ کے دیے ہوئے ٹیکسیز سے آپ کا پیسہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ وہ کھا جاتے ہیں تھوڑا بہت آپ کے لیے وہ بندوبست کر دیتے تو یہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا یہ تو آپ کے دیے ہوئے پیسے میں سے ہو رہا ہے اللہ نے جو بھی تمہاری خدمت پر کائنات لگائی ہے جمی من ہو تم نے پیسہ نہیں دیا آکسیجن کا سورج کے لیے تم نے کوئی پیسے جمع نہیں کروائے تم دھوپ سینکتے ہو اسی طریقے سے پانیوں کے لیے تم نے کوئی پیسے اس کے ہاتھ جمع نہیں کروایا کہ تمہارے دیے ہوئے فنڈ میں سے بیتل مال میں سے وہ تمہارے یہ کام کر رہا ہے چاند کے لیے تم نے کوئی پیسے جمع نہیں کروائے خود اپنے وجود کے لیے اپنے بننے کے لیے کوئی پری پیمنٹ نہیں ہے جو تمہارے ماں باپ کو کرنی پڑی ہو کتنے پیسے جمع کرا تو بیٹا لے لو اتنے پیسے جمع کرا تو بیٹی لے لو تو یہ سارے کا سارا مین اس کی طرف سے ہے اس کے احسانات ہیں تم پر تمہاری طرف کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے جمع دن ہو اس کی طرف سے ہے اور کسی شریف کی طرف سے نہیں کسی دیوی کی طرف سے نہیں کسی دیوتا کی طرف سے نہیں کسی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی آسمان بنانے میں زمین بنانے میں پہاڑ لگانے میں ستارے جو ہے وہ بنانے میں سمندر کے بنانے میں کسی کام میں کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی لہذا ان سب کو چلانے کے لیے بھی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ان نفیزا لے کا آیا کے لئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہمیں تو کھا گیا ہے فکر اس دنیا کا اس زندگی کا پیٹ بھرنے کا روزی کا ننانوے کا چکر یورپ جو نئی نئی یادیں کر رہے ہیں ان کی سب سے پہلی جو انہیں حاصل ہے سہولت وہ یہ کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تب وہ جا کر سمندر میں گاس کے ایک ایک تنکے کے پیچھے دیکھتے اٹھا اٹھا کر یہاں کیا ہے ایک ایک مچھلی کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے وہ سمندر کے پیچھے دوڑتے ہیں اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہمیں تو حکومانوں نے لگا دیا روٹی کے چکر میں بچہ چھ سال کا ہوتا ہے تو سزوکی کے ساتھ لگتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جا کر ڈرائیور بنتا ہے پھر ٹرک ڈرائیور بنتا اسمگلر بنتا ہے پھر پشاور سے لے جاتا کراچی ہمیں تو سارا اس روٹی سے جان چھوٹے تو اگلی بات ہم سوچے نا. ہمارے یہاں بھی بہت بہت بڑے ذہین لوگ ہیں اگر ہمیں فرصت ہو حکومت اتنے فنڈ دے تحقیقات کے لیے اور کالج اور یونیورسٹی میں لیبورٹریز ہوں وہاں سہولیات ہوں تحقیقات کی تو آپ دیکھیں فیصلہ آباد میں زراعت پر ہم نے جو کام کیا ہے یورپ سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فکر روٹی کی ہے دوسری چیزوں پر اگر ہم فکر کریں ہمیں بے فکری ہو روٹی تو ہم اس کتاب کے اندر بھی گوتے لگائیں اس کے اندر یہ ہمیں کلو دیتی ہے آگے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس میں بڑی بڑے اشارات موجود ہیں دیکھا دیکھا ہمارا تو وہی چکر ہے یہاں کی روٹی اسی میں عمر گزر جاتی ہے دیکھو یہ تفکرون فکر کرنے والی قوم سوچنے والی قوم کل للذین جی رام للذین فرو اللہ جین اللہ ارجن ایاملہ کہو ان سے جو ایمان والے ہیں معاف کرتے رہا کریں ان کو جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی امید نہیں رکھتے جنہیں جن لوگوں کو اللہ سے گرفت کا کوئی ڈاری نہیں ہے انہیں تو ان سے تم درگزر کرتے رہا اللہ ہی ان سے بدلہ لے سکتا ہے اور اللہ ان سے بدلہ لے گا لیا جی اب قوم ام تاکہ اس قوم کو پورے کا پورا بدلہ ملے جو انہوں نے کمایا ہے یعنی تم پورے کا پورا انتقام اللہ کے حوالے کر دو اور وہ عزیز انتقام ہے زبردست انتقام لینے والا اسے ہر چیز میسر ہے انتقام لینے کے لیے وہ اس انسان کے خلاف اس کے اپنے خون کو کھڑا کر سکتا ہے انتقام لینے کے لیے لہذا تم جو ہے وہ درگزر کرتے رہا کرو اصل میں یہ اشارہ ہے سوسائٹی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تو حکومت ہے حکومت تو ظاہر معاف نہیں کر سکتی تازیرات میں اسے تو ایکشن لینا پڑتا ہے البتہ مکے میں وہ صورتحال تھی کہ اگر بدلہ لینے کا معاملہ شروع ہو جاتا تو چونکہ قبائلی نظام اتنا قوی ہے وہاں پر کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے قبیلے کے کافر کو بھی مار دیتا تفریح مار دیتا تو اس قبیلے کے مسلمان اس مسلمان سے لڑنے لگ جاتے مدینے میں آنے کے بات دی یہ قبالی تاثب اس قدر قوی تھا کہ جب حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر بہتان لگایا عبداللہ اللہ نیوبئی نے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی کہ لوگوں کو میری مدد کرو دیکھو کتنی زبان درازی ہو رہی ہے اور یہ شخص کر رہا ہے یہ بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ممبر پر کڑو کر گئی تو ایک قبیلے والا کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضور اگر تو وہ شخص میرے قبیلے کا ہے تو میں اسے حکم دے گے اسے قتل کر دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دوسرے قبیلے کا ہے تو آپ اسے پتا تھا کہ یہ خزر جی ہے خزر جی کبیلے کا ہے عبد اللہ اجنب تو جو بھی آپ حکم دیں گے ہم اسے پورا کریں گے اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ اسے سزا ملنی چاہیے تو ٹھیک ہے وہ قبیلے والے کیا قتل بھی کر دیں لیکن آپ اس کو قتل کر دیں اس پر ابن رضی اللہ سارنے آباد کھڑے سردار کبیلے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو اگر وہ شخص یعنی دلہ نبی تمہارے قبیلے کا ہوتا نا تو تم کبھی یہ بات نہ کرے یعنی یہ کہ ہاتھ لگا کر دیکھو اگر ہمت ہے تمہیں قبائلی تعصب اس کا کبھی تھا کہ اگر مسلمان وہاں بدلے لینے شروع کر دیتے بعد میں پھر ایک موقع آیا جب عبداللہ اللہ بھائی کے بیٹے عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں مار دوں گدنی اپنے ابا کی انہوں نے بھی اس چیز کا ادھار کیا تھا کہ اگر میرا باپ قابل قتل ہے تو مجھے حکم دیں میں اسے قتل کروں اس لیے کہ میرا تو پھر بعد میں خون کا دعویٰ نہیں کر سکتا میرا باپ تھا میں نے قتل کیا کسی غیر نے تو قتل نہیں کیا بات آپ کسی اور کو کہیں عمر فاروق کو کہہ دیں وہ قتل کر دیں ان کو اور بعض میں مجھے شیطان غیرت دلا دے میرے باپ کا قاتل پھر رہا ہے مدینے پر میں کہیں اس تاسو میں آ کر انہیں قتل کر دوں تو جاننے میں چلا جاؤ اس قدر کمی تھا ان کے آنچنے کے صدیوں سے وہ سسٹم چل رہا تھا اسی کے اندر ان کی فلاح بھی تھی اسی میں ان کا بچاؤ بھی تھا لازا مکے میں اگر یہ کام شروع ہو جاتا کہ کسی مسلمان کو مسلمان کسی قبیلے کے کافر سے بدلا لینے کے اسے مار دیتا اس قبیلے کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں قبائلی تعصب میں آ کر لازمہ اس مسلمان سے جگہ کر مسلمان جماعت میں پور پٹ جاتے لہٰذا حکم دیا گیا نہیں تم درگزر کرتے رہو ہم ان سے انتقام لینے اور وہی ہوا پھر بدلنے جا جائے تو اپنے رشتہ داروں سے پھر اللہ نے قتل کروایا انہیں وہ جو بڑے ٹیڑے بنے پھرتے تھے نا ان کے اپنے بیٹے نے قتل کیا اسے تو اللہ اس طرح بھی انتقام لینے پر قادر ہے لہٰذا تم درگزر کرو من عام صح فلین صحیح وا من اص جس نے کام کیے اچھے ویو جو ہے وہ اس کے اندر کھپا دینا اس کی پنیری لگا دینا اس کا پینگ لگا دینا اور اسے قرآن سے ثابت کرنا ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے بھلی اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا تھا بجائز کے کہ اس کو فالو کرنا اپنی درستگی کرنا کتاب کی آیات کو لڑایا جاتا ہے ایک کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے دوسرے کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے ایک کے پاس بھی حدیث ہے دوسرے کے پاس بھی حدیث ہے نکالو اپنے پتے یہ ہے دین کو لڑانا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ جو بڑی خوش دلی کے ساتھ یا اخلاص و خلوص کے ساتھ سنسیئرلی اسے فالو کرنا چاہتے ہیں ماننا چاہتے ہیں وہ ان مولویوں کے درمیان فٹبال بنے رہتے کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس اس نے کہا تو وہاں یقین آگے جا رہا ہے اس کی بات سچی دوسرے کے پاس آئے تو اس نے برین واش کر دیا پتہ چلا بھائی اس کی بات سچی دو چار دفعہ برین واش ہوتا ہے پھر وہ بھی بے چارہ ختم ہو جاتا ہے وہ کہتا میں کہ جیسے پہلا تھا ویسے ہی ٹھیک یہ ہے وہ لوگ جو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. مولوی کو دیکھتے تو رستا بدلی کر دیتے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ڈسے ہوئے ان اختلافات کے دسے ہوئے ٹھیک ہے اگر کوئی چھاتی پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے حدیث سے ثابت ہے اسے پڑھنے جیسا یہاں پر رواج ہے کوئی کسی سے پوچھتا نہیں کہ آپ یہ کیوں کر ایک موضوع کے پاس گئے اس نے ناپ پر رکھوا دیے دوسرے کے پاس گئے انہیں ناف سے نیچے کروا دیے تیسرے کے پاس گئے اس نے چھاتی پر رکھوا دیے پانچویں کے پاس گئے اس نے وہاں سے ہکا کر جناب نے دل پر رکھا دیا کہ یہاں ہونا چاہیے جیسے سومالی رکھتے ہیں سوچا میں جو میں نے ناف پر رکھ کے نمازیں پڑھی تھی ان کا کیا بنا آدمی کے زین میں ڈالتا ہے وہ ہل اچھا تو جو یہ کیا اس کا کیا آخر اچھا کار کر وہ پیچھے باندھ لیتا یہاں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے یہاں چلو یہاں کوئی مولوی نہیں روکے یہ چیز اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن جو سوچنے والے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اس وقت اس امت میں یہی ہے پڑھے لکھے لوگ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کیوں ایک نومی فتوا دیتا ہے کفر کر دیا اس نے کافر ہو گیا دوسرے دن صاحب عبد البد القادر آزاد صاحب کا آتا ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ایک دفعہ ایک جمعے میں حیران ہوتا ہے کہ جناب علی جس نے ان کو ووٹ دیا وہ کافر ہو گیا جنت آرام ہو گئی اگلے ہفتے کہ اسی دن کی اخبار میں لیڈی دیانہ کے ساتھ ان کا فوٹو ہے اس کے دائیں طرف کھڑے ہیں جیسے وہ رائل گارڈ والے کھڑے ہوتے یہ وہ چیز ہے جس نے متنفر کر دیا نوجوانوں کو کس چیز اس کی وجہ بگ بینہ آپس کا زد مسا جیت ہار جو لگی ہوئی ہے عام طور پر جو موبائل سے ہوتے ہیں جس طرح بچوں کے بھی موبائل کروائے جاتے ہیں ڈیبیٹ جو ہوتی ہے اسی طریقے کی دین میں بھی یہ کرتے ہیں کون جیتا کون ہارا پتا چلے اس کے بھی ساتھ دو ہزار آدمی آ اس کے ساتھ بھی دو ہزار آدمی آ اب یہ ہے زد مزدہ زمیر نے کہہ دیا کہ اس کی دلیل کوری ہے لیکن اگر مان گیا تو یہ جو دو ہزار میرے ساتھ ہیں انہوں نے تو مار مار کے کچھ عمر نکال دینا لالا کو چر مچر تو کرنی ہے یہ ہے بریم بینا جسے انگلش میں انہوں نے کہا گروج اس, کا اس کے لیے استعمال کیا ہر سب وہ نہ جیت جائے ماننا نہیں انہوں نے بریم بینا ان نبا کا یقینی بین یوم القیامت فیما قانوفی اختلاف بہتر تو یہ تھا کہ یہ اپنے معاملات یہاں پر سلجھا لیتے اس عدالت کے لیے نہ چھوڑتے دے یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا آپ ظاہر اللہ جج بنے گا فیصلہ تو ہونا یہ جو دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں اللہ یقیناً رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی اس عدالت میں چڑھنا ہی کیوں سمجھنے کہ شریف عالمی کو تو پسینا ہی آ جائے گا اللہ کے سامنے جانا فیس کرنا وہاں پر جو جڑا ہوگی اسے برداشت کرنا تو بہتر نہیں کہ انسان یہاں سچ کو سچ تسلیم کرے جھوٹ کو جھوٹ تسلیم کرے اور وہیں سے جنت میں جانے کی کوشش کرے سما جالنا کالا شریعت من العم پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک وارے رستے پر مکن, جو ہے وہ ڈال دیا فا آپ اس کی پیروی کریں ولا تب احوا اللہ دین ان کی پیروی ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے انہم مِنَ نہ سیاح جی اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آ سکیں گے ان الظَّالِمِينَ باد أَوْلِيَاءُ او اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں اللہ ولی المط اور اللہ ولی ہے اللہ مددگار ہے اللہ دوست ہے پرہیزگار ہوتا بصا سدم و, و, و رحمت اللہ قومی یہ بصیرت کی باتیں ہیں بصیرت کی روشنیاں ہیں ان کے لیے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ام حسب اللہ اس طرح کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں کلین آمن میں کہ ہم ان کو بنا دیں گے ان کی طرح ٹھہرا دیں گے ان کی طرح جو ایمان والے ہیں سال عمل کرنے والے ہیں زندگی میں بھی برابر اور موت کے بعد بھی برابر سب ہمارے کو بہت بہت برا ہے تو یہ فیصلہ کرنا یہ آیت اپنے اندر بڑے خزانے سے میتے ہوئے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے گڈ کیا ایون کیا ہے right رائٹ کیا ہے رانگ کیا ابجو تعریف ایتھکس یا سائنس آف کنڈکٹ انسانی چال چلن کے بارے میں جو سائنس ہے اس میں جو تعریف کی گئی ہے اچھا کیسے کہتے ہیں برا کیسے کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک ایم ہے ایک ہدف ہے ایک ٹارگیٹ ہے ایک گول ہے جو چیز اس کے اس گول کو سپورٹ کرے اس کے لیے سوچ مند ہو اس کے لیے ہو وہ چیز ہے جو چیز اس کے اس ایم کو نقصان پہنچا رہی ہو اس کے لیے نقصان دے ہو سود مانگنا ہو وہ ایون سمجھ لگے اب اب جو جو جہ نظر مختلف ہوگا اس گڈ اور اس ایول اس اچھا اور اس برا کا مطلب بھی بدلی ہو جائے گا مثلا ایک آدمی ہے اس کا ایم اس کا مقصد اس کا گول دنیا اکٹھا کرنا ہے اب اس کے اس گول کو کرپشن رشوت سپورٹ دے رہی ہے اٹس گڈ فار him آپ لاکھ لے کے لگائیں رشوت لینا جس کا کام پاجی کمینا اس کا نام اس کے نزدیک تو وہ اچھا کر رہا ہے نا اس لیے کہ وہ اس کے کوٹھیاں بن رہی ہیں کاریں خرید رہا ہے اور چیزیں اس دنیا اکٹھی کرنا چونکہ اس کا ایم تھا لہٰذا ہر وہ چیز جو اس اس کے ایم کو स्पोर्ट کر رہی ہے سود مانگا اس کے لیے اس کے لیے اچھائی چاہے وہ اسمگلنگ کے ذریعے کمائے چاہے وہ رشوت کے ذریعے کمائے چاہے وہ فراڈ کرے اصل میں یہ ہے وہ چیز کہ انسان کا نقطۂ نظر تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ قانون کسی کو رشوت لینے سے آپ نہیں روک سکتے اینٹی کرپشن کے لیے نہ اینٹی کرپشن ہونی چاہیے وہ خود کرتے ہیں اینٹی کرپشن والے رشوت لیتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو کسی کو اچھا اور برا کرتی ہے اب ایک آدمی ہے اس کا نقطۂ نظر آخرت ہے اب انہوں نے وہاں جو بحث کی ہے کافی دو سفے اس پر بحث ہوئی ہے پر کس کے نزدیک دولت کس کے نزدیک صحت کس کے نزدیک شوق پلئر شوق دا بھول نہیں اپنی شوق کی خاطر سینکڑوں کے ہزاروں کی چیز خرید لیتے ایک ہزار روپے کا جوتا ہے کا ایک ہزار روپے کی ہے چیروانی دو ہزار روپے کی ہے یہ ہے ان کا ایم یہ ہے لہذا پیسہ خرچ کرنا چونکہ ان کی ایم کو سپورٹ میں گئی لہٰذا ان کے لیے یہ برائی نہیں اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک تو ہوتا ہے کہ آرام سے مر جانا یہ ان کا ایم ہے یعنی مرتے دم تک ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے سمجھنا کوئی بھوک نہ آئے کوئی فاقہ نہ آئے لہذا اس کے لیے مال جمع کرنا اس کے لیے آلات سازگار کرنا لیکن انہوں نے بھی اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نکت جو اہم ہے گول ہے وہ لائف بیاونڈ ڈچ لائف آفٹر ڈیتھ انہیں اس زندگی کی فکر پڑی ہوئی ہے جو مرنے کے بعد انہیں حاصل ہوگی لہذا ان لوگوں کے نزدیک گڈ وہ چیز ہوگی اچھا وہ چیز ہوگی ہاتھنا وہ چیز ہوگی نیکی وہ چیز ہوگی جو ان کی اس زندگی کو فائدہ پہنچائے مسلمان سوچے گا اگر میں نے یہ کام کیا رشوت لی تو میرے گھر میں دیا تو جل جائے گا چولہا بھی جل جائے گا لیکن یہ کہ وہاں میں مجرم بن جاؤں گا وہ ٹرین مجھ سے مس ہو جائے گی آخرت کا گھر مس ہو جائے گا اسے اب انتخاب کرنا ہے اس نے اپنا وہ گول بنایا ہوا یا نہیں بنایا ہوا اگر تو وہ ہم لاخرت ہو وہ گول یقین کی حد تک اس کے دل میں جم چکا ہے تو وہ ٹھوکر مارے گا اس کو اور فوقا برداشت کر لے گا اس کے لیے کوئی رسک نہیں لے گا سمجھ آپ یہ ہے دو نکتا ہے نظر اور یہ سارے ہمارے معاشرے میں موجود ہے اب زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جس کا مقصد تو آخرت ہے وہ دنیا میں تو دھکے کھائے گا نا بےچارا رشوت بھی نہیں لیتا اور بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا لہذا اس کی زندگی خستہ حالی کا ایک چلتا پھرتا ٹریلر ہوگا لیکن وہ آدمی جس کا مقصد دنیا اچھی گزارنا ہے اس کا گھر بھی اچھا ہوگا کپڑے بھی اچھے ہوں گے دوستی بھی بڑے اونچے لوگوں سے ہوگی اس کے ایک فون پر جج اپنے فیصلے تبدیلی کر دیتے ہوں گے ایک فون پر کچھ معصوم لوگ جیل میں چلے جاتے ہوں گے کچھ بدماش جیل سے باہر آ جاتے ہوں گے یہ تو فرقہ آپ کو نظر آتا نا اپنی سوسائٹی میں اب آپ بتائیے اگر انجام کے لحاظ سے یہ دونوں برابر ہوں وہ حق پر چلنے والا بھی مر کر مٹی ہو جائے اور یہ بدماش کرپٹ آدمی بھی مر کر مٹی ہو جائے تو وہ شریف شریف ہی نہیں میرا بیوقوف بھی ہے پھر اگر اس کا انجام مٹی ہونا تھا تو اس نے موج کیوں نہیں کی اس کیوں کا جواب ہے کسی کے پاس آپ بھی تو ایمانداری برتتے ہیں نا آپ شراب کیوں نہیں پیتے اس کیوں کا جواب ہے آپ کے پاس نہیں اس لیے کہ آپ کے نہا خان میں کوئی فائل پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ نہیں مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہمیں وہ ایمان نہیں لینے دیتا ہمیں شراب نہیں پینے دیتا چوری نہیں کرنے دیتا اگر وہ ڈر نہ ہو تو میں کیوں نہ چوری کروں جی میں بھی اس وقت سامنے میں بیٹھا ہوا کیوں نہ دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی سکرین پر کوئی فلم اس کیوں کا جواب ہے ان لوگوں کے بعد جو نہیں مانتے زندگی کو مرنے کے بعد آخری جو مرال لا ہے اخلاقیات اس کا جواب کیا ہے کیوں لوگ سچ بولتے ہیں سولی پر چڑھ جاتے ہیں کیوں لوگ سچ بولتے ہیں فاقع کرتے ہیں کیوں رستو کو زیر پینا پڑتا ہے سکرات کو تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک انسان اس چیز کو نہ مانے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس زندگی میں اس زندگی کے نتائج نکلیں گے اسی لیے اسے کہتے ہیں نا یس اللہ سالحا تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو وہ ہے اصل میں وہ زندگی دار الجزا ہے دنیا نہیں ہے دنیا تو محنت کرنے کی جگہ ہے جو اس کے لیے محنت کرے گا وہ اسی میں کھپا لے گا لازا قیامت کے دن اللہ بلائے گا پوچھے گا ان لوگوں کو کہ بھائی آپ کا این کیا تھا شہرت مل گئی اب میرے پاس کیا لینے آئے اس نقطۂ نظر کی حیثیت سے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو برائیاں کما رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی اور موت برابر کر دیں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے اور عملے صالح کرنے والے ہیں ساما کمون کتنا برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو یعنی بنتے تو بڑے اصل مندو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تم نے کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس کی ہوئی ہے لیکن حالت تمہاری یہ ہے کہ تم فیصلہ ایسا کر رہے ہو کہ شریف آدمی بھی مار کر مٹی ہو جائے گا تم بھی مٹی ہو جاؤ گے اور بس اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا تو آخر شریف ہو کیا آخر تمہاری دیوی تمہارے ساتھ وفاداری کیوں کرے اس کا کوئی اسکیو کا جواب تمہارے پاس ہے اس لیے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تو تمہیں پکانا چلے کہ آمد کے دن تو وہ پکڑی جائے گی آخر وہ کس قانون کی مجرم ہے اخلاقیات کی مجرم ہے تو اخلاقی قانون کی اس اخلاق کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے یہ ہے اصل میں کہ انسان اس زندگی میں اپنی نیکیوں کا سلا نہ ملتا دیکھ کر ڈس ہارٹ نہ ہو کہ یہاں تو جی کچھ بھی نہیں ملتا یہاں تو یہی ہے کہ جو بدماش ہے اسی کے شریف آدمی کا گزارا نہیں ہے لازا ہمیں بھی بدماش بننا چاہیے نہیں تم شریف رہو تمہاری شرافت وہ کرنسی ہے جو آخرت میں چلے گی ان کی بدماشی وہ کرنسی ہے جو یہاں چل رہی ہے کرنسی کا فرق ہے جیسے یہاں پاکستان کے روپے نہیں چلتے تو اب آپ کے پاس پچاس ہزار روپئے ہوں تو آپ ہار لیں گے اس کو کہ یہاں نہیں چلتے آپ کو پتہ ہے نہیں یہاں نہیں چلتے تو کیا ہوا پاکستان جائیں گے تو چلیں گے اور پاکستان میں جا کر زیرف نہیں چلتے تو آپ ہاڑ دیتے نہیں سوال سنبھال کر رکھتے یو ای میں آئیں گے تو چلیں گے اس شرافت کو سنبھال کر رکھو گو یہاں نہیں چلتی یہ کرنسی لیکن آفر کی کرنسی یہی ہے وہاں بدماشی نہیں چلے گی وافر داوانح اللہ ربۃ اللہ